سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو صحیح بخاری حدیث نمبر 6416 پیش نظر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی ہے اس کی حقارت کی طرف اس کی کمزوری کی طرف اس کے فانی ہونے کی حیثیت سے یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا کوئی مسلمان اس دنیا کو مستقل ٹھکانا سمجھ کر اس سے دل نہ لگائے بلکہ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے ہر متنفس ہر انسان یہاں حیات مستعار لے کر آیا ہے ادھار لے کر آیا ہے انسان کو یہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گا گویا یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اور آخرت دار الجزا اسی لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کریں بھلائی کریں اور اگر اس سے برائی ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کے لیے کی ہیں تو بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا اس انسان سے بدلے کی امید تم نے کی ہی کیوں اللہ کے علاوہ ہر امید ختم ہونے والی ہے اللہ کے علاوہ جس سے بھی ہم امید کرتے ہیں وہ کنگال ہے بہرحال یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اللہ تبر تعالیٰ کا فرمان ہے جیسا کہ سورہ شورا آیت بیس میں ہے جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب کا خواہاں ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں کہ انسان یہاں جو کچھ محنت کرے گا اسی حساب سے جزا کا مستحق ہوگا دنیاوی مال و دولت اور جاہو حشمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں جابر رض اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے چونکہ دنیا کے بالمقابل آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام اور راحت ہوگی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے قید خانہ قرار دیا جب کہ کافر اس دنیا میں بڑے آرام میں ہیں اور آخرت میں وہ سزا اور عذاب جھیلیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے ابو حرا رضی اللہ عن سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجن المؤمن الكافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ یعنی پابندی کی جگہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2956 چونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حقیقت ہے حضرت ابو رضی اللہ, عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور کے اور عالم اور متعلم کے بعض لوگ حصول دنیا کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور اس میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے فرق نہیں کرتے اور اس طرح اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں اور جو شخص آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا کا نقصان بخوشی قبول کر لیتا ہے لوگ بالعموم دنیاوی عیش و راحت کے حصول میں سرگردہ رہتے ہیں بڑی بڑی جاگیریں محلات اور آسائش تلاش کرتے رہتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی جیسے بھی ہو گزر ہی جائے گی انسان یہاں بے شک تنگ و ترشی میں رہے سختی میں رہے مشکلات میں رہے تہم اللہ کا ذکر اس کی یاد اس کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے غافل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا کے مال و دولت سے محفوظ رکھا عطاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو ایک دفعہ آحضت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرے سستائے اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے جامع 3377 آپ نے دنیا کی ثباتی اور بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی کی قسم دنیا آخر کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اسے کتنا پانی لگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2857 چنانچہ پیش نظر اس حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہگیر مسافر ہو یعنی پردیسی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے لیکن راہگیر کے پیش نظر راستہ طے کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا راہ پر تو یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ جلد از جلد سفر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے اسی طرح دین اسلام کے راہی کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد سے کام رکھے اور آخرت کی فلاح و کامیابی کو اپنا نصب العین بنائے اور کسی بھی وقت آخرت کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے اگر وہ اس دنیا میں علج گیا تو منزل کا حصول نہ ہو سکے گا ایک مومن کے نزدیک یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اس کا اصل دھیان اصل مسکن یعنی جنت کی طرف ہونا چاہیے اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومن کے لیے ضرورت سے زائد مال جمع کرنے میں کوئی مسلحت نہیں ہے جس طرح مسافر اپنے ساتھ زادے سفر لیتا ہے یعنی ضرورت کے مطابق سامان جتنا اس کے سفر میں کام آنے والا ہے اتنا ہی لیتا ہے اسی طرح ایک مومن دنیا سے آخرت کو جا رہا ہے وہ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف ضروری اور ناگزیر سامان ساتھ رکھے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو اور صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو کیا معلوم تم جب صبح یا شام کے منتظر ہو وہ تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے ہمارے صالحہ کا ذخیرہ کر لو بیماری میں کچھ نہ ہو سکے گا کیونکہ بیمار جب ہو جاؤ گے تو نیکیاں تم سے نہ ہو سکیں گی اسی طرح چار روزہ زندگی کو غنیمت جانو جو نیکی کر سکتے ہو کر لو موت تمہارے تعاقب میں ہے نہ معلوم کب تمہیں اچک لے کون سا حادثہ کون سا ایکسیڈنٹ کون سی بیماری تمہارے موت کا سامان ہو جائے اسی قسم کا ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے فرماتے ہیں دنیا کا سفر جاری ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے بیٹے پرستار ہیں پس تم آخرت کے بیٹے یعنی چاہنے والے بنو دنیا کے بیٹوں یعنی شیدائیوں میں نہ بنو آج عمل کا موقع ہے حساب نہیں کل حساب کا ہوگا اور عمل کی فرصت نہ ہوگی اللہ ہمیں عمالِ صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں محفوظ کر دے اور دنیا کی یہ جو بے صباتی ہے جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آنکھ بند ڈبہ غائب تو اس لیے اس دنیا کو اس دنیا کی ضرورت کے مطابق ہی اپنے پاس رکھیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں فرائض کے علاوہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیے آخرت میں وہ حقیقی طور سے آپ کو ملے گا لیکن دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں وہ ہم سے بھاگتی رہتی ہے اور کبھی مل بھی جائے تو آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اللہ ہماری اصلاح فرما دے آمین